اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجودات کا بھی انکار کرتے ہیں یہ جی بھی نور الفاظ اور تفسیر کے حوالے سے ہے جواب یہ انکار بھی قرآن اور احادیث کا انکار ہونے کی وجہ سے کفر کو مسلزم ہے امبیا علیہ السلام کے لیے معجزات کا ثبوت قرآنی آیات اور اخبار متواتر سے ثابت ہیں یہ معجزات دراصل انبیاء علیہم السلام کی تعیر اور تصدیق کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ یہ معجزات ان کے کی صداقت کی دلیل بن جائیں بہرحال حال موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے وَلَقَدْ آتیینہ موسیٰ کی آیات اور ہم نے موسا علیہ السلام کو نو نشانیاں موسی علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے کو پتھر پر مارو پھر نکننے لگے اس میں سے بارہ چشمے جناخ کے تخرج بنسو انیت اخرا آپ اپنے ہاتھ کو ملائیں بغل کے ساتھ پھر یہ نک گا چمکتا ہوا یہ میری نشانی ہوگی جی نہ کبھی آئے تو ربک ہم آئے ہیں آپ کے پاس اپنے رب کی طرف سے معجزات لے کر معجزات کے ثبوت کے بارے میں حضرت مولانے ادریس خاندیزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزات یہ انبیاء کی صداقت کی نشانیاں ہیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب نے آدم کسی کو اپنے تقرب کے لیے منتخب کرتے ہیں تو ان کی عزت و کرامت کے لیے وہ نشانات عطا فرماتے ہیں جو دوسروں کے حوصلے تمنا سے خارج ہوتے ہیں اسی طرح اللہ جذشانو جب کسی کو منصبی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں تو ان کو بھی خاص خاص نشانات عطا فرماتے ہیں جس سے وہ تمام عالم میں ممتاز ہو جاتے ہیں